اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہو آتا کوئی ناشکرہ بڑا گا.